بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لم يكن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین منفکین حسا تأثیہم البینہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی من اللہ يتلو صحفاً مطهره یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اور آنکھ پڑتے ہیں كتب جن میں مستحکم آیت لکھی ہوئی ہیں وما تفرق اور اہل کتاب جو متفرے کو مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں وما اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں اور یہی سچا دین ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزک کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں ان هم اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں جزاء من من خوشی ان کا سلا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابد ال آباد ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ سلا اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے